محمد اللہ, اللہ مقامن آخر بد من غکاہ وقد خاض من ضطاها وقال الله تعالى في مكان اخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم هدانا وان الله لمعلم وكال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم لغدره في سديد الله خیر میں نے دنیا و معیحا میرے بزرگوں بھائی اور دوستو اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر وائرس سے لے کر فرشتوں تک جبرایل عمین تک نیکل علیہ السلام اثراثیل علیہ سلاط و سلام علیہ سلاط و سلام سب کے خالق جو ہے اللہ پاک ہیں اللہ پاک اٹھارہ ہزار مخلوقات کے خالق ہیں ان سب میں اعلیٰ و عارفہ انسان ہے قرآن کہتا ہے بنی آدم اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا کیا اور عطا کیا یہ سب سے اعلیٰ و عرصہ ہے یہ کائنات ساری اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے یہ انسان کائنات کا دلہا ہے اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ کائنات کا ذکر کرتا ہے اور اسباب کو بیان کرتا ہے کہ اے انسانوں یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سمندر کو پیدا کرنے والا میں ہوں سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں اس کا انتظام میں نے کیا ہے بادلوں سے بارش میں برساتا ہوں پانی کو زمین میں جگہ میں دیتا ہوں اگر میں ان خزانوں کو روک لو تو تم ان کو جمع نہیں کر سکتے ہو اور پانی کے جو خزانے میں نے زمین میں بنائے ہیں اگر یہ پانی سارا کا سارا کھارا ہو جائے تو اس کو میٹھے کرنے والا کون ہے لیکن اللہ پاک ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے انسان یہ کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اس کائنات کو اس دنیا کو مقصد نہ بنا ہو مقصد اللہ کی ذات ہو اللہ پاک سے تعلت نہ چوٹے اللہ ہمارا ملزہ و ماوا ہے اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے اللہ کی ذات اور صفات سے دل کی گہرائیوں سے ہمارا یقین ہو اور اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اعلیٰ و ارفا انسان بھیجے جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ و ارفا ہیں یقین کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے انبیاء کرام کا کیا کام ہوتا تھا کہ یہ انسانوں کا تعارف اللہ رب العزت سے کراتے تھے یا تو انسانوں کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اگر تم ان کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے آج کل گرمی کا موسم ہے خصوصا جن دنوں نے ٹیمپریچر سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک دیا تھا اس گرمی میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پدا کی قسم اگر اس ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کے بدلے میں انسان ساری عمر اللہ کے دربار میں سدے میں پڑا رہے یا رقو میں رہے یا قیام میں رہے اللہ رب العزت کی بندی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے امبیا کرام انسانوں کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلایا کرتے تھے یہ دیکھو اللہ پاک نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے یہ جانور تمہارے لیے ہیں ان جانوروں سے اللہ پاک جو ہے اپنی قدرت سے یہ جانور جو ہے سب چارہ کھاتے ہیں اور گوبر کا رنگ کیا ہوتا ہے اور خون کا رنگ کیسے ہے اس کے درمیان میں اللہ پاک اپنی قدرت سے سفید دودھ کو نکالتا ہے یہ دودھ تم استعمال کرتے ہو جانوروں کی تم سواری کرتے ہو اس کے چمڑے سے جو ہے جانور کے چمڑے سے تم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو اس دودھ کے اندر اللہ پاک نے کئی نعمتیں رکھی ہیں اس دودھ میں لسی بھی شامل ہے اس میں دہی بھی ہے اس میں گھی بھی ہے اس میں حلوہ بھی ہے اس میں پنیر بھی ہیں جتنی بھی ڈیرے پروڈکٹس ہیں تو اللہ پاک پیغمبر انسانوں کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلاتے تھے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو ل ان شکر تم لا عزی دن تم ان کفر تم ان آزادی لدید تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ پاک اس نعمت کو بڑھائیں گے دوسرا انداز جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا جس کے ذریعے یہ انسانوں کا تعارف اللہ ارب العزت سے کراتے تھے پچھلی قوموں کی واقعات بیان کیا کرتے تھے قرآن جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے یہ آپ کی اور ہماری نفیت کے لیے ہے قرآن کہتا ہے پیغمبر بتاتے تھے کہ ایسے ایسی قومی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی صدارت میں اور وزارت میں اور مال میں سمجھی بعض قوموں نے اپنی کامیابی ڈیموں میں سمجھی ذراعت میں سمجھی لیکن وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے وہ ذرات وہ بادشاہت وہ صدارت وہ وزارت ان کو کامیابی نہ دلا کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کی نتی کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا وہ فلاف آ گیا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں تد افلح مومنون مومن لوگ ایک مسلمان ہوتا ہے ایک مومن ہوتا ہے اور مومنوں کی صفات اللہ پاک نے اٹھارہ سفارے میں بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ کہ مومن کی کیا کیا صفات ہیں مومن ان صفات والا وہ کامیاب ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقط فاضفوزن عظیمہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو انبیاء کرام پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے انسانوں کا تعارف اللہ رب العزت سے کراتے تھے اور کامیابی کا راستہ بتاتے تھے تیسرا انداز جو اب امبیا کرام کا ہوتا تھا انبیاء کرام اللہ پاک کی صفات تذکیر ب آیا اللہ اللہ کی صفات کو انسانوں کے سامنے بیان کرتے تھے اللہ کی قدرتوں کو کہ دیکھو یہ جو آسمان کھڑا ہے یہ ایسے نہیں کھڑا ہے یہ بغیر ستونوں کی اتنا لمبا چھت اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور بغیر ستونوں کی یہ چھت کھڑا ہے اس کو تھامنے والا کون ہے اللہ پاک تو یہاں تک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ان کو کون اڑاتا ہے اسی پہ مثال بنا کے یہ جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں ایف سکسٹین ہوا میں اڑتا ہے اس کون کو اڑاتا ہے اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تم سواری پہ بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ پاک نے اس کو مسخر کیا ہے سبحان اللہ حاضا و مات الى ربنا اندنال اور خات اللہ پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو سواریاں ہیں یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان میں کھو مت ان کو مقصد مت بناؤ کیونکہ تمہارا سفر بہت دور ہے وہ ان علا رب عالم کلبون آپ نے ہماری طرف آنا ہے یہ زندگی عارضی ہے ہماری دربار میں پیش ہونا ہے اور سوالوں کا جواب دینا ہے جوانی کے بارے میں پوچھ ہوگی علم کے بارے میں پوچھ ہوگی مال کے بارے میں پوچھ ہوگی مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا کمانے میں بھی حدود ہیں اللہ پاک نے حد مقرر کی ہیں ہدایات ہیں ہر کرنے میں بھی ہدایات ہیں تو ام کرام اللہ کی صفات کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک قدیر ہے قدرت والا ہے اور اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور قانون کو توڑ دیتا ہے ضابطوں کو توڑ دیتا ہے مثال کے طور پہ قانون یہ ہے یہ جنریشن چلے گی جب خاون اور بیوی ملیں گے یہ اتباب کی دنیا ہے لیکن اللہ پاک اس قانون کا قتل محتاج نہیں ہے اللہ پاک نے آدم اللہ ندی کو مٹی سے پیدا کیا وہ قانون کو توڑ دیا ضابطوں کو توڑ دیا عیسا علی ندی کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا وہ قانون کو توڑ دیا ضابطے کو توڑ دیا علیہ السلام کی قوم نے موجنا مانگا خالح علیہ السلام نے منع کیا کہ اللہ کو بغیر موج کے مان لو کیونکہ یہ قانون ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم پیغمبر سے موجنا مانگ لیتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کو نہیں مانتی ہے پیغمبر کے بات کو نہیں مانتی ہے تو اللہ پاک اس کو سفحاتی سے بٹا دیتے ہیں اس سال علیہ السلام نے دعا کی چٹان پھٹا اس سے اوٹنی پیدا ہوئی اور وہ حاملہ تھی اس نے بچے کو جنم دیا یہ اللہ کی قدرت تھی حالانکہ جنس اور ہے جنس وہی نہیں ہے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اللہ حاضل انبیاء کرام انسانوں کا تعارف اللہ پاک کی صفات کو بیان کر کے کیا کرتے تھے چوتھا انداز جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا وہ انسانوں پہ آخرت کو کھولتے تھے تذکیر ماں بادل موت آخرت کو کھولتے تھے یہ زندگی عارضی ہے کن لنکا موت ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت حق ہے اور موت ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اللہ کی ذات سے لوگ انکار کر سکتے ہیں قیامت کے دن سے انکار کر سکتے ہیں قبر سے انکار کر سکتے ہیں لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے تو انبیاء بیا کرام آخرت کو کھولتے تھے ہاں کہ کامیابی اور ناکامی موت سے شروع ہو جائے گی اگر کسی نے اس پچاس ساٹھ سالہ زندگی نے ایمان اور یقین کو بنایا ہے اور اللہ کا اللہ کی مان کر چلا ہے اور بندی کو اختیار کیا ہے تو فرشتے پھر خوشخبری لے کے آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں خوشبوئیں ہوتی ہیں جنت سے لباس لے کر آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں یا آئیے تو ہم نقص المتم انج الا رب کے راز مرضیہ فت فی عبادی فت خلی جنت نبی علیہ سلاۃ نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے جہنت جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھ ہے قیامت کے میدان میں ہم نے حاضر ہونا ہے قلفرات کا ذکر آیا ہے جنت اور دو کو قرآن میں تفصیل میں بیان کیا گیا ہے ندی علیہ السلاط اسلام نے میراج کے سفر میں جنت کو دیکھا اس کی نعمتوں کو دیکھا جہنم کو دیکھا جہنم کی اذابات کو دیکھا اور اس کو آ کر امت کو بیان کیا تو انبیاء کرام رام امت کے سامنے انسانوں کا عارض کیسے کراتے تھے کہ آخرت کو کھولتے تھے جن کی جو ہے عارضی ہے سب سے آخر میں اللہ پاک نے ہمارے امام الانبیاء کو پیدا کیا اور سب سے آخر میں آئے اور اللہ پاک نے نبی علیہ سلاۃ وسلام کی ذات میں تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا کیا آپ تمام انبیاء کے سردار تھے شکل کے لحاظ سے صورت کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے سب سے اعلی وارفہ تھے وجہ کائنات تھے اتنے قیمتی انسان تھے علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ اسے خوشبو آیا کرتی تھی ام نے سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارض کرتی ہیں کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام گرمیوں میں میرے گھر میں دوپہر کو آرام کرتے تھے نبی علیہ السلام کو پسینہ بھو زیادہ آتا تھا اور میں اس پسینے کو شیشی میں جمع کرتی اور پھر اس پسینے کو بطور خوشبو کے استعمال کرتی اور ایسی خوشبو پھر دنیا میں سونگی نہیں ہے آپ کے دندان مبارک صحابہ عرض کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد نزوی میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو نبی علیہ سلاۃ وسلام کہ دندان مبارک سے جو نور نکلتا تھا مسجد نبزی کے دیواروں پر پڑتا تھا مسجد نبزی کی دیواریں منور ہو جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے وجہ کائنات تھے اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی آپ اکیلے تھے آپ اکیلے تھے احادیث میں آتا ہے احکام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے اپنے زندگی میں دو مدرسے کیمپ کیے پہلا مدرسہ دار ارکم میں کیمپ کیا مخالفت کا دور تھا ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر صفا پہاڑی کے پیچھے تھا ذرا چھپا ہوا تھا نبی علیہ سلاۃ وسلام دار ارکم میں صحابہ کا تصیہ فرماتے تھے ان کو دینی تعلیم دیتے تھے اور فرمایا نبی علیہ سلاط اسلام کا کل مبارک نور کا ممبا تھا علم کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں چار مرتبہ نبی علیہ سلاط اسلام کے کل مبارک کو چیرا گیا اور اس میں نور اور حکمت اور ایمان کو بھرا گیا پہلی دفعہ جب آپ اما سازیا حلیمہ سازیا کے زیر تربیت تھے آپ گھر سے نکلے آپ کے ساتھ اور بچے تھے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا آپ کے قلب کو نکالا اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے اس کو زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ آپ سلم کے قلب کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے سینے مبارک پہ ٹانکوں کے نشانات دیکھے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی آپ کے قلب کو چار مرتبہ تین مرتبہ دھویا گیا آبزم سے ایمان اور نور اور حکمت بھرا گیا دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارے ہیرا میں جاتے تھے اور مراقبہ کیا کرتے تھے اور کئی دنوں تک وہاں پہ رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور حضرت حتیجت القبرار رضی اللہ تعالی عنہا کھانا وغیرہ لے جاتی تھی تو اللہ پاک نے ایک دن جبراہیل امین کو بھیجا اور پہلی وحی آئی تو اس وحی سے پہلے جبراہیل امین نے آپ کے کل مبارک کو چیرا اس میں نور اور حکمت اور ایمان کو بھرا علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ موتی بکھیرتے رہتے ہیں ہر وقت ان کی مجالس میں بیٹھنا اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ عالم بنو یا سیکھنے والے بنو عالم کے شاگرد بنو یا ان کے صوبت بنو چوتھی بات نہیں ہونی چاہیے تو علم کے نام امبیا کے وارث ہیں یہ موتی بخیر کے رہتے ہیں نبی علیہ سلاۃ وسلام کی احادیثیں بیان کرتے ہیں حدیث کا کتنا نور ہے حدیث کی کیا قیمت ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہو قولن وفیلاً وصیفن یہ حدیث ہے یہ نبی علیہ اللہ کی سنت ہے آپ صلی اللہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے قیمتی ہے تو ایک عالم دین ساتھ تھے غارحرا پہ جانے کا موقع ہوا تو غارحرا کے دہانے پہ پتھروں میں ایک نالی چھری سی بنی ہوئی تھی تو وہ عالم فرمانے لگے کہ اس چھری میں وہ زمزم کا مبارک پانی بہا تھا جس وقت نبی علیہ السلام السلام کے کل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر اس میں ایمان اور نور اور حکمت بھرا گیا تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جا رہے تھے حتیم میں آپ سلم کے کل مبارک کو چیرا گیا اور اس میں نور اور ایمان اور حکمت کو بھرا گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ سلاط کا کل مبارک نور کا منبع تھا تو نبی علیہ سلاۃ نے جو دو مدرسے قائم کیے دار ارکم کا اور مدینہ منورہ میں صفا کا مدرسہ ان دونوں مدرسوں میں تین عمل بیک وقت ہوتے تھے تین عمل بیک وقت ہوتے تھے تزکیے کا عمل قد اصل من ذکاہ وقد قد خواب من دسا تزکیے کا عمل نبی علیہ اللہ کی مجلس میں ہوتا تھا دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام کے مدرسے میں ہوتا تھا وہ تعلیم و تعلم کا تھا سیکھنے سکھانے کا عمل تھا دار ارکم میں بھی نبی علیہ السلاط وسلام صاحبہ کو قرآن کی احادیث کی تعلیم دیتے تھے اور صفہ کے مدرسے میں بھی ابویر رضی اللہ عنہ کہاں سے بنے صفہ کے طالب علم تھے چار سالوں میں اتنا ذخیرہ جمع کیا احادیث کا اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں تو دوسرا عمل آپ کے مدرسے میں تعلیم و تعلب کا تھا تیسرا عمل جو ان مدارس میں چلتا تھا وہ دعوت کا عمل تھا تو تینوں عمل بیک وقت چلتے تھے اس لیے میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہم کو تینوں عمل زندہ کرنے چاہیے اور کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کو پھیلانا چاہیے مزید علماء کی خدمت میں بیٹھیں ان کی مجالس میں بیٹھیں ان سے مستفید ہوں علم میں ترقی ہوگی اور علم وہ ہے جس پر عمل ہو جائے وہ علم نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو اور تیسرا عمل دعوت کا عمل تھا تو تشکیے کے عمل میں جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ نبی علیہ اللہ والسلام کا کل مبارک نور کا ممبا تھا جب صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ وسلم کے کل مبارک سے ابھی جو ذکر ہوا کہ بھئی جو بیان کرنے والے کے کل سے تے جو انوارات آتی ہیں سننے والا یہ تصور کرے کہ میرے کل سے پڑتی ہیں تو نبی علیہ السلاۃ وسلام کے کل مبارک سے جو نور نکلتا تھا وہ صحابہ کے قلوب پر پڑتا تھا جس کی برکت سے آنن فانن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی تین سو سات بتوں کو پوجنے والا وہ کافر ایمان لانے سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی صوبت میں جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے ایمان کی پرواہ کرتا ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ انقلاب کیوں آ جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام وسلام کے کل مبارک سے جو روشنی نکلتی تھی اور صحابہ کے قلوب سے پڑتی تھی اور ان کے کل منمر ہو جاتے تھے اس روشنی کی برکت سے جو ہے یہ انقلاب آ جاتا تھا کیا انقلاب تھا حضرت بن ابی وقات رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو والدہ کو پتا چلا کہ یہ تو ایمان لے آئے ہیں والدہ کو بہت پیارے تھے ان کو بھی والدہ پیاری تھی تو والدہ نے ایک طریقہ اختیار کیا اس نے بھوک تال کر دی کہ جب تک سعد اپنے دین سے نہیں پھرے گا اور دوبارہ باپ دادا کے دین پہ نہیں آئے گا اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی رشتے دار بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو زبردست قسم کا طریقہ ہے اس کا دل نرم ہو جائے گا جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو سعد ابن وقاف رضی اللہ انہوں گئے اور اس کے کان میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو میری والدہ ہے تو میری اما ہے لیکن اب میرا دل منور ہو گیا ہے اس میں اللہ کی محبت آ گئی ہے اس کے نبی کی محبت آ گئی ہے اے میری اما تیری تو ایک جان ہے نا اس طرح اگر تیری سو جانے ہوں اور وہ سارے بھوک ہڑتال کر کے موت کے منہ میں چلی جائیں میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں. یہ کیا انقلاب تھا حضرت سیب رضی اللہ عنہ روم سے آتے ہیں اللہ پاک نے بڑی استعداد دی تھی بڑے ذہین تھے تجارت شروع کی جس کے غلام تھے جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ذہین ہے اور جب اس نے میری تجارت شروع کی ہے میری تجارت میں اتنا گناہ نفع ہو گیا تو اس کو پھر پارٹنر رکھ لیا اور اس کو آزاد کر دیا سیب رضی اللہ انہوں نے بڑا مال کمایا بڑا سونا کمایا لیکن جب دار ارکم میں ایمان لے آئے اور قلب منور ہو گیا تو پھر کیا ہوا حضرت صحیح رضی اللہ عنہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی نبی علیہ السلام پہلے تھے اور بکر صدیق دوسرے تھے حضرت صحیح رضی اللہ عنہ تیسرے تھے فضح الماز میں قصہ تفسیر سے آیا ہے کفار نے پکڑ لیا قصہ مختصر کہا کہ میرا جتنا مال ہے جتنا سونا ہے وہ لے لے اور مجھے ایمان بچانے دے میں ایمان کی خاطر میرے آکا چلے گئے ہیں میں بھی ان کے سے جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دیں مال کا سودا کر لیا جتنا مال کمایا تھا مال کی محبت جب دل میں نور آیا سونے کی محبت نکل گئی مال کی محبت نکل گئی ہمارے دلوں میں حب بجا ہے اور حب مال ہے ابھی ہمارا دل نورانی نہیں ہوا جب دل میں نور آئے گا تو حب مال اور ہبا پھر نکل جاتا ہے تو حضرت صحیحب رضی اللہ عنہ نے ود ان سیکنڈ سکنڈوں میں اپنے سارے سونے اور مال کا سودا کر لیا ایمان کو بچانے کے لیے اور جب مدینہ منورہ پہنچے نبی علیہ السلاۃ کو کوبام میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ پاس دیکھتے ہی کہنے لگے اے ابو یا اے ابو یا نفع بخش سودا کیا تو نے بڑا نفع بخش سودا کیا قرآن کی آیات اتری کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ایمان کو بچانے کے لیے ہاں ایمان کی خاطر اپنے مالوں کا سودا کر لیتے ہیں تو میرے بزرگ دوستو صحابہ کے قلوب نبی علیہ سلاط وسلام کے صحبت سے منور ہو گئے تو جب دل میں نور آ جاتا ہے اس کی برکت سے اخلاق حمیدہ آ جاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہے اصل اللہ فرمایا حدیث سند حدیث کی تین سٹیجز ہیں پہلی سٹیج جو ہے جو بھی مدرسے کا طالب علم حدیث پڑتا ہے بخاری کا مثال کے طور پہ جس استاد سے پڑھتا ہے اس استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سن حدیث کی پہلی کڑی ہے پہلا زینہ ہے پہلی اسٹیج ہے پھر شاہ ولی اللہ سے لے کر رحمت اللہ علیہ سے امام بخاری تک یہ سند حدیث کی دوسری اسٹیج ہے اور پھر امام بخاری سے نبی علیہ صلاح وسلام تک یہ سند حدیث کی تیسری اسٹیج ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدے نے دیکھا مشاہدے نے خواب میں نہیں ان آنکھوں سے مشاہدے میں دیکھا کہ روز اطھر سے نور کی تاریں نکل رہی ہیں اور جہاں جہاں محدث حدیث پڑھاتا ہے محدثین کے قلوب پہ پڑھ رہی ہیں روزہ اقزت سے نور کی تاریں نکل رہی ہیں اور جہاں جہاں محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں ان کے قلوب میں تیوست ہو رہی ہیں اور انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ نور کی تاریں نبی اور اسلام کے کل مبارک سے نکل رہی ہیں تو جب نبی علیہ السلام بنف سے نفیس یہ تو ہمارا یقین ہے حیات النبی پہ کہ نبی علیہ اللاط وسلام امبیا کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتے ہیں نبی علیہط وسلام قبر میں حیات یہ ہمارا ٹیتا حیات النبی پہ تو جب نبی علیہ السلام بنب سے نفیس صحابہ میں موجود ہوتے تھے تو کتنا نور نکلتا ہوگا اور صحابہ کی قلوب پہ پڑتا ہوگا غار خور میں جب وقت صدیق رضی اللہ عنہ خادم بنے اور پیرے غار میں گئے غار کی صفائی کی خدمت سے جو میری بات سن لیں آپ حضرات ماشاءاللہ اہل دعوت بھی ہیں اہل تصور بھی ہیں ماشاءاللہ خدمت سے جو مقام دنوں میں ملتا ہے مہینوں میں ملتا ہے مجاہدات سے سالوں میں نہیں ملتا ہے اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ خدمت سے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے تو خادم بنے خادم تھے سارے سفر میں ساری عمر خادم رہے غارحرا میں گئے غار کی صفائی کی اپنی چادر کو یا کرتے کو پھاڑا اور جو جو غار تھے اس کو بند کیا اور ایک غار جو ہے رہ گیا اس نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا دے دیا سانپ نے کاٹ لیا نبی علیہ سلام کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا آپ نے کوئی شور نہیں مچایا انسان تھے آنکھوں سے آنکھوں نکلا نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑ گئے آپ جا گئے تو ابو بکر کیا بات ہے یار رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا لاد دہن لگایا سارا درد اور سب کچھ ختم ہو گیا آپ اندازہ لگائیں کہ اس غار ہیرا میں غار میں نبی علیہ السلاۃ وسلام کا کل مبارک اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کل مبارک کے کتنے نزدیک تھا تو کتنا نور جو ہے نبی علیہ السلام کے کل مبارک سے نکلا ہوگا اور اب وہ کر کے کل پہ پڑا ہوگا تو اس لیے تو وہ سب سے اونچے ایمان والے ہیں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے ایمان والے سب سے زیادہ صفات والے اب ان صفات کو میں بیان کروں گا مختصر جو جب دل نورانیا جاتا ہے وہ کیا صفات کو میں آتی ہیں اور صحابہ میں یہ ساری کی ساری صفات بدر گیا تب موجود تھی تو کتنا نور نکلا ہوگا اور علما فرماتے ہیں احد اللہ کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نسبت اتحادی حاصل تھی نبی علیہسلاسلام کے ساتھ تو تسکیے کا عمل خود بخود ہو جاتا تھا جب صاحبہ نبی علیہسلاسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے ان کا دل نورانی ہو جاتا تھا اور اس نور کی برکت سے صحابہ اخلاق حمیدہ سے نوازے جاتے تھے سب سے پہلے اخلاق حمیدہ میں سے اخلاص ہے اخلاص اور تقوی تو ابھی جو ہے ہم نے واقعات پڑھے یہ کیا چیز تھی تقوی تھا اللہ کا ڈر اور خوف تھا کہ باوجود او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ وارفا ایمان والے ہیں لیکن کیا فرماتے ہیں کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا میں کوئی پرندہ ہوتا کیوں حساب کتاب کی سے ڈرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا فرماتے تھے کہ اگر سو کا مجمع بیٹھا ہے اور اس میں سے ایک جو ہے جہنم میں جانے والا ہو 99 جنت میں جانے والا ہوں تو ایک میں ہوں گا جہنم میں جانے والا اور اسی طریقے سے اگر 99 جو ہے جہنم میں جانے والے ہوں ایک جنت میں جانے والا تو وہ بھی میں ہوں گا اسی کا نام ایمان ہے ہاں خوف اور امید کے درمیان رہنا تو صحابہ میں تکوا تھا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اللہ پاک سے ڈرتے تھے قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے قیامت کے میدان کی حاضری سے ڈرتے تھے انفراد پہ گزرنے سے ڈرتے تھے ایک صحابی جب یہ آیت بار بار پڑتے تھے روتے تھے وہ امن کم اللہ وارے اور تم میں سے ہر شخص ان سے گزرے گا یہ آیت پڑ رہے تھے اور ہارو کسار ہو رہے تھے تو یہ کیا چیز تھی یہ تکوا تھا اللہ کا ڈر اور خوف زحب جو ہے جب دل میں نور آ جاتا ہے تو زحب آ جاتا ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ میں زحد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا فرمایا کرتے تھے دولت کے دشمن تھے فرمایا کرتے تھے یہ ان کا فلوگن تھا یہ ان کا نعرہ تھا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو سونے کو جمع کرتے ہیں اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور یہ آگ بڑھ کر ان کی پیشانیوں کو اور ان کو جسموں کو اس سے داغا جائے گا آج ہم مال کماتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ یہ مال کیا بنے گا لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس بین، بین ہے لیکن رکاط نہیں دیتے ہیں. تو یہ حضرت ذر رضی اللہ عنہ، اتنے فقیر صحابی تھے دنیا سے اتنے دور تھے ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ اے انہوں نے پرانا جبا پہنا ہوا تھا تو صحابی نے کہا کہ اے ذر پرانا جبا پہنا ہوا ہے چند دن پہلے میں نے آپ کو دیکھا آپ کے پاس دو جب تھے کہاں میرے پاس دو جبے تھے لیکن میں نے کسی ضرورت مند کو دے دیے یہ ہمدردی ہے یہ اشار ہے یہ اخلاق حمیدہ ہیں جو دل میں نورانیت کے بعد آتے ہیں کہ میں نے ضرورت مند کو دے دیے اور میرے پاس اب بھی دو جبے ہیں ایک میں نے پہنا ہوا ہے اور ایک میں جمعے کے دن پہنتا ہوں جمعے کی نماز کے لیے اور فرمایا میرے پاس ایک بکری ہے جو مجھے دودھ دیتی ہے اور میرے پاس ایک گدہ ہے جس پر میں سواری کرتا ہوں یہ ابوظر کی پل کا تھی یہ کیا چیز تھی زہد تو جب دل میں نور آ جاتا ہے تکوا آتا ہے اخلاص آتا ہے زہد آ جاتا ہے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور خدا خوشی آ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دوست جو ہے خوراکان سے ایک کپڑا لائے قیمتی اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا کہا کہ یہ تو ریشم کا معلوم ہوتا ہے کہا کہ نہیں یہ تو کاٹن کا ہے ریشم کا نہیں ہے پھر ہاتھ لگائے کہا یہ بہت قیمتی ہے مجھے خوف ہے کہ اگر یہ کپڑا میں نے پہن لیا اسے کپڑا بنا لیا قمیض کرتا بنا لیا اور اس کو میں نے پہن لیا تو میرے اندر تکبر آ جائے گا اللہ پاک تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا نفرت کرتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں ال بریا اور ادائی تکبر صرف اللہ کے لیے ہے انسان تو جو ہے وہ گندے کترے سے بنا ہے حضرت مرزا مرض مغر جانے جا رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ انٹروڈیوس یور ہیلف اپنا تعارف کرا دیں کا فرمایا میرا کیا تعارف ہے میری ابتدا منی کا قطرہ اور میری انتہا قبر کی مٹی یہ میرا تعارف ہے یہ میرا تعارف تو فرمایا میرے اندر کبر آ جائے گا اللہ پاک کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہنم کی کون سی وادی میں میں اس کو پھینک دوں جو کبر کرتا ہے جو تکبر کرتا ہے تو یہ اخلاق رضی اللہ میں سے اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے اور پھر نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت اور سادگی اور آج اور انتہاری یہ بھی اخلاق حمیدہ میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ایک دوست عراق سے جو ہے ایک دوائی لائے کہ آپ کے لیے ایک دوائی لائے ہوں بڑی قیمتی دوائی ہے کانک ہے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس دوائی کا کہا یہ جو دوائی جب آپ پیئیں گے آپ کو بھوک لگے گی تو عبداللہ بن عمر افضل نے کیا جواب دیا فرمایا کہ چالیس سال سے نبی علیہ السلام کی اتباع میں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور آپ مجھے ایسی دوائی پلاتے ہیں جس سے بھوک لگے تو کسا مختصر صحابہ میں اخلاق حمیدہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے یہ تسکیہ کی برکت سے تھی. اور صحبت اس لیے یہ صحبت جو ہے صحابہ کی یہ صحبت چلی آ رہی ہے اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ میں اہل دعوت کو بھی کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو یہ اپنا جیسے ابھی ساتھی نے فرمایا تعلیم نے یہ سلاثل چلے ہیں نبی علیہ السلام تک جاتے اور بکر صدیق رضی اللہ کے واسطے سے اور حضرت علی علی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب جو خالق سلسلے میں منسلک ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی توجہ ہوتی ہے اس کے پاس پیچھے غوث السکن کی توجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے حضرت خواجہ نقص کی توجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ہوتی ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے اور یہ توجہ کام کرتی ہے اس توجہ کی برکت سے جو ذکر میں جان پیدا ہوتی ہے ذکر میں خشوع آتا ہے اور یہی چیز ہے میں اہل دعوت کو کہتا ہوں تین دن کیا چیز ہے لوگ تین دن لگاتے ہیں انقلاب آ جاتا ہے زندگی بدل جاتی ہے تین دن میں کوئی زندگی بدلتی ہے نہیں یہ پیچھے مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات ہیں ان کی دعا ہے ان کی قربانی ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیچھے دعا ہے ان کی قربانی ہے اس لیے میں کہتا کہہ رہا تھا اکثر کہ ذکر کرنے سے پہلے خواہ وہ مصنون تسبیحات ہیں جو اہل دعوت کرتے ہیں یا کسی شیخ نے جو ذکر بھی بتایا ہے ذکر کرنے سے پہلے ایشال ثواب کریں ہمارے بزرگوں نے ایسال ثواب سے بہت زور دیا ہے حضرت شیخ لکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایشال ثواب سے بہت زور دیا پہلے ایسال ثواب کریں نبی علیہ السلام سے لے کر سلسلے کے سارے حضرات کا نام لیں کوشش کریں اور ان کو اشار ثواب کریں اس کے بعد ذکر شروع کریں دیکھیں آپ کی ذکر میں کتنی قوت آتی ہے تو وہ اس توجہ کی برکت ہے ان کی قربانی ان کی دعا کہ بھائی تین دن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے تو ایسے ہی یہ توجہ جو ہے نا یہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے اس پہ ہمارا یقین ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دو اہل توجہ بزرگ دیکھے ہیں ایک حضرت خواجہ غلام حسن سہواگ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محبت تھے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے شیخ تھے انیس سو بیس اور پچیس کے درمیان پوت ہوئے حضرت خواجہ سے رزیم رحمت اللہ علیہ ہمارے چودھمان والے حضرت دوز محمد کندہاری سے سلسلہ چلا یہاں پر کندہار سے آئے حضرت خواجہ ابو سعید احمد سعید رحمت اللہ علیہ باپ بیٹے سے خلافت ملی انہوں نے کہا ایسی جگہ تم پڑاؤ ڈالو جو پنجاب اور سرحد کے سنگم پہ ہو تو جی خان جو ہے وہ تو پنجاب اور سرحد کے سنگم پہ ہے وہاں چشمہ تھا پانی تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈالا وہاں پہ جو ہے کو شروع کیا ان کے خلیفہ حضرت فاجہ عثمان دامانی ان کے خلیفہ تضرت خواجہ فراجین رحمت اللہ علیہ تو فاجہ غلام حسن سہواغ رحمت اللہ علیہ ہم ہمارے حضرت فاجہ خان محمد صحب اسی سلسلے کے تو خواجہ غلام حسن سہواغ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ سراجین رامت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایسے اہل توجہ بزرگ کے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں دو واقعات کا کہ خواجہ غلام حسن صاحب خانقاہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت مہری تھے ایک جاگیردار آیا بھاول پور سے یا ملتان سے بہت, بہت بڑا جاگیردار تھا اس زمانے میں گنےش کا لٹھا بڑا مشہور ہوتا تھا اور بہت کم لوگ بڑے مالدار لوگ پہنا کرتے تھے تو اس جاگیردار نے گھنیش کا لٹھا پہنا ہوا تھا بڑے شور شاہ کے ساتھ آیا حضرت کے مریدین میں سے تھا چار ڈمبے لایا حضرت کے خانقاہ کے لیے لنگر کے لیے اور بیٹھ گیا لیکن داڑھی نہیں تھی میں معافی چاہتا ہوں تو حضرت کو بغیر داڑی کے لوگ ذرا ان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا تھا ان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا تھا تو خادم سے کہا کہ یہ دندے واپس کر دو میں اپنے خانقاہ کا لنگر خراب نہیں کرنا چاہتا اور جاگیردار صاحب کو کہا کہ اٹھ جا خیر وہ چلا گیا اٹھ گیا تھوڑی دیر بعد جاگیردار صاحب آئے جیسے بچہ جو ہے چلتا ہے نا اور جوتا منہ میں لیے ہوئے جوتے کا جو پیچھے سٹس ہے اس کو منہ میں لیے ہوئے ایسے ایسے آ رہا ہے تو خادم صاحب نے کہا کہ کیوں تنگ کرتے ہو ملک صاحب جاگیردار صاحب کیوں تنگ کرتے ہیں ان کو بچھایا اور فرمایا کہ ایک توجہ ان پہ ڈالی حضرت فرماتے ہیں میں دوا ہوں اس وقت حضرت ہمارے پندرہ سولہ سال کے تھے نوجوان تھے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے وہ خواجہ غلام محکن رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے تھے اور ان کے خدمت گار تھے کہتے ہیں خدا کی قسم وہ جاگیردار صاحب جو ہے خانقاہ کی چھت کے ساتھ لگا اور نیچے آ گیا آنکھ کا حال کہتے ہیں پھر حضرت نے دوسری دوا توجہ ڈالی اور وہ جو ہے خانقاہ کی چھت کے ساتھ لگا اور پھر جب نیچے آیا تو کہا حضرت میری توبہ میں نے داڑھی رکھی میں نے داڑھی رکھی تو احمد اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ تزکیے کا ایک حصہ ہے اور نبی علیہ اخلاط اسلام کی وہ سنت ہے کہ جب صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور صحابہ کا تزکیہ ہو جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی کچھ کرنا ہوگا دوسرا واقعہ کہتے ہیں کہ غلام فاضل اللہ بڑی زمیندار تھے تو گنے کا کھیت تھا اس میں جا رہے تھے کہتے حضرت کہتے ہیں میں تھا ایک اور بزرگ تھے ایک ہندو نوجوان تھا اور حضرت ہمارے ساتھ تھے گنے کے کھیت میں گزر رہے تھے تو کہتے ہیں حضرت نے تین گنے توڑے ایک گنا جو ہے اس کو دیا ایک مجھے دے دیا اور ایک ہندو نوجوان کو دے دیا تو ہندو نوجوان جو جو نے کہا حضرت تم جو بھی کر لو میں کل میں پڑنے والا نہیں ہوں تو کہتے ہیں حضرت نے ایک توجہ ان پہ ڈالی وہ گر گیا ہندو گر گیا ہوش ہو گیا اور جیسے ہوش میں آیا کہ حضرت مجھے اصلم پڑا اور ایمان والا بن گیا تو اس سے ہمیں انکار نہیں ہے یہ حقیقتیں تو ایک تو تھا تفکیے کا عمل دوسرا تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا ہاں یہ میں کرام انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کرام کوئی درہم دینار بنگلے جو ہے وراثت میں نہیں چھوڑتے تھے یہ امبیا کیراث ہے احادیث قرآن اور فکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ احادیث اور یہ فکہ یہ سارا قرآن سے نکلا ہے حدیث جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے جو حدیث کا انکاری ہوگا مولانا مسا خان نے اپنے قصیدے میں لکھا ہے ہاں؟ کہ وہ جو ہے دین سے خارج ہے جو حدیث کا انکاری ہے حدیث قرآن کی شرح ہے تو تعلیم و تعلم یہ مدارس حضرت عبداللہ ابن مسعود مدرسے کا طالب علم تھا حضرت ابو حر رضی اللہ صوفہ کے مدرسے کا طالب عن تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبئی بن کاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن آباس رضی اللہ تعالیٰ عن ہاں ایسے اقابر علماء ہیں جو فتح کا کام کرتے تھے تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری تھا حضرت عبداللہ ابن آباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے نبی علیہ السلاط و سے ستر قرآن کی صورتیں سنی اور ان کو میں نے یاد کیا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے خود سنا ستر صورتیں قرآن کی اور میں نے ان کو یاد کیا اور میں جتنا شان نزور اور متن کے بارے میں جانتا ہوں کوئی صحابی اتنا نہیں جانتا ہے کیوں باقی صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے میں موجود ہوتا تھا نبی علیہسلاسلام کا دروازہ ہر وقت میرے لیے کھلا ہوا تھا اور علما لکھتے ہیں کہ عبد اللہ ابن مسعود کی ایسی حیثیت تھی جیسے گورنر کا پرسنل سیکٹری ہوتا ہے نبی علیہ سلاط و اسلام کی پرسنل سیکٹری اور صاحبہ کا خیال تھا کہ نبی علیہ و اسلام کے گھر والوں میں سے ہیں تو نبی علیہ السلام سے علم سیکھا ایسا علم اللہ پاک نے دیا لیکن قربانی جو ہے نا قربانی اس کی بڑی قیمت ہے اور قربانی کے بڑے دیر پا اثرات ہوتے ہیں اس کے سمراط بہت ہوتے ہیں مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے فرمایا کرتے تھے یہ اثر وہ میاں بشیر صاحب ہیں ریونڈ میں مقیم ہیں وہ مجھے سناتے رہتے ہیں کہ مولانا اشرف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے گوشت میں اور عام گوشت میں فرق ہوتا ہے قربانی کے گوشت میں مستی موجود ہوتی ہے ہم اپنی زبان میں اس کو ٹون کہہ دیں گے اس میں ٹون موجود ہوتا ہے جبکہ عام گوشت میں ٹون موجود نہیں ہوتا ہے تو قربانی جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے اس کے بڑے اثرات ہیں اللہ پاک قربانی کا بڑا قدردان ہے اور اس کے بڑے سمراط ہیں آب رمضم ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی قربانیوں سے اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی قربانیوں سے برکت والا پانی جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا اور کیا تک چلے گا ان کی قربانیوں سے مقام ابراہیم ملا نبی علیہ السلاۃ والسلام ملے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعا سے تو عبداللہ ابن مسود نے قربانی کی اور نبی علیہ السلام کے شاکرگی نے نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا بڑے بڑے صحابہ ابئی بن کاب ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود موجود ہے ہم سے کوئی مسئلہ مت پوچھا کرو اب عبداللہ ابن مسعود سب سے زیادہ اہل علم ہے تو علما فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ایک دن صحابہ کے پاس آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کفار نے ابھی تک الل اعلان قرآن نہیں سنا نبی علیہ اسلام کے علاوہ کسی نے الل اعلان قرآن نہیں پڑھا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو بیت اللہ میں جا کر الل اعلان قرآن سنا دوں صاحبہ نے کہا کہ تمہارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے جیسے بڑا بڑے قد کا آدمی ہوتا ہے نا اتنی جسمانی لحاظ سے کمزور تھے اور کرائے کے چرواہے لیکن جب ایمان لے آئے دن میں نور آ گیا تو پھر امام بن گئے بہت بڑے فکوامے سے بن گئے تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے تم غریب اور مسکین ہو تم غلام ہو اس لیے تم یہ کام نہ کرو لیکن دل میں نور تھا بیت اللہ میں گئے اور الرحمن علم القرآن سورت رحمان کی چند آیات پڑی الل اعلان ابو جیل بیٹھا ہوا تھا ولید کتبا صحبہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حیران ہو گئے کہ کون ہے جس نے اتنی ضرورت کی ہے کہ الل اعلان ہمارے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو دیکھا او اب دلہ ابن مسوخ جو ہماری بکریاں ابوا بن ابو محیط کی بکریاں کرائے پہ چراتا ہے اس کو اتنی ہمت ہو گئی سارے آئے اتنا مارا کے چہرہ لہو لہاروں صحابہ کے پاس آیا صحابہ نے کہا ہم نے تو آپ کو کہا کہ کل میں پھر جا کر الل اعلان ان بدبختوں کے درمیان اللہ کا کلام پڑوں گا اس قربانی کی برکت سے اللہ پاس نے قرآن کے لیے ایسے سینہ کھولا کہ ایک دن عبداللہ ابن مسعود ایک درخت پہ چڑے, چڑے ہوئے تھے نبی علیہ اللہ تو کے لیے کوئی درخت کی ٹرینی توڑ رہے تھے نبی علیہ السلام نے کوئی دوائی بنانی تھی صحابہ نیچے کھڑے تھے اوپر دیکھ کے مسکرانے لگے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے گا بڑی پتلی پتری ٹانگیں تھیں تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا فرمایا کہ گار اللہ کے انصاف کے ترازوں میں ان ٹانگوں کا وزن کیا جائے تو بہت پہاڑ سے وزنی ہیں کیونکہ عبداللہ اللہ اہل علم ہے اہل علم ہے تو علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں حضرت عمر مولانا عمر پالن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں ان کی جوتیاں اگر ہم سروں پہ رکھ لیں تو سودا سستا ہے عالم کی زیارت جو ہے جیسے نبی علیہ اخلاط اسلام کی زیارت ہے عالم سے مطالبہ جیسے نبی علیہ السلام سے متافہ ہے تو علماء کے ہم قدردان ہوں ان کی خدمت کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھنے فضائل صدقات تو پڑھتے رہتے ہیں ابھی اللہ پاک نے سات مہینے کا سفر کرایا تو اس میں خوب پڑا تو فضائل صدقات میں پڑا کہ اگر آپ اپنے صدقے کی ویلو بڑھانا چاہتے ہیں تو چھ مقامات پر آپ صدقہ کا کریں تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی پہلا یہ تھا زاہد عالم اگر اس کو آپ سب کا دیں گے اس کی قیمت بہت بڑھ جائے تو علماء کی خدمت کرنا ان کی یوتیاں سیدھی کرنا ہاں ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا تو اللہ پاک نے تو نبی علیہ السلام کے مدرسے میں یہ تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا دوسرا عمل ساتھ ساتھ ہوتا تھا تذکیہ بھی ہوتا تھا اور سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جاری ہوتا تھا حضرت ابو حر رضی اللہ عنہ عصہ کے طالب علم ہیں فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت نبی علیہ السلط و کے ساتھ موجود رہتا تھا سفر میں بھی اور حضرت میں بھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو حر رضی اللہ عنہ تو بہت لیٹ ایمان لائے دوست قبیلے سے آئے اور نبی علیہ السلام کی شوگت میں صرف چار سال گزارے لیکن سب سے زیادہ احادیث ان سے مرغی ہیں اور وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر میں موجود ہوتا تھا اور سوتے وقت جب نبی علیہ السلام سونے کے لیے جاتے تھے تو میں اس سے جدا ہوتا تھا اور میرے مہاجرین بھائی مارکیٹ میں ہوتے تھے دکانداری کرتے تھے اور میرے انسارے بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے اور میں نبی علیہ السلام کے در پہ پڑا رہتا تھا اگر کہیں سے کچھ کھانے کو آ گیا مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے صبر کرتے تھے فاقے پہ فاقے ہوتے تھے باقی صبح کے طالب علم ایسے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو خصوصی جو نعمت عطا کی وہ لاجواب حادثہ تھا اور نبی علیہ السلام کی دعا تھی ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھ سے بھول جاتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو اب چادر بچھاؤ نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور چادر کے اوپر پڑھ لیا اور کہا اس چادر کو سینے سے لگا لو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ چادر سینے سے لگائی ہے پھر میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو نہیں بھولا تو نبی علیہ اسلام کے مدرسے نے تزکیا کا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا عمل جاری تھا تیسرا عمل جو نبی علیہ اسلام کی خانقاہ سے آپ کے مدرسے سے بےخ ہوتا تھا وہ دعوت کا عمل تھا ہر صحابی دین کا دائی تھا ہر صحابی. سارے صحابہ قرآن کے مکمل حافظ نہیں ہوں گے سارے صحابہ فتاوا کا کام نہیں کرتے تھے لیکن ہر صحابی دین کا دائی تھا اور بکر صحیح رضی اللہ عنہ پہلے دن ایمان لاتے ہیں اور دائی بن کر چلتے ہیں حالانکہ کپڑے کی دکانیں ہیں اور ایک دو دنوں کی محنت سے چھ کافروں کو نبی علیہ ایمان والا بنا کے نبی علیہ اسلام کی خدمت میں لاتے ہیں نبی علیہ اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ایمان والے بنتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری آج کی کمائی ہے حضرت ذر رضی اللہ عنہ. امال تو بعد میں آئے تیرہ سال کے بعد امال آئے سب سے پہلا عمل نماز کا آیا لیکن دعوت چلتی رہی ابو ذر رضی اللہ ہو غفار قبیلے سے آئے نبی علیہ اسلام کی خدمت میں یہ بھی دار ارکم میں ان کا دل منور ہوا دار ارکم میں ایمان لائے اور اپنے قبیلے کی طرف گئے جو صاحبہ نے جتنا علم سیکھا تھا اس کی دعوت دیتے تھے اس لیے تبلیغ کا جواب ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ علما کا کام ہے نہیں جتنا علم جس کے پاس ہے اس کو پہنچانا یہ جو ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کا محوم ہے جو چالیس احادیث کو یاد کر لے گا چالیس احادیث کو یاد کر لے گا اس پہ عمل کر لے گا اور اس کی حفاظت کرے گا اور لوگوں تک پہنچایا جائے گا قیامت کے دن علماء کی سطح سے اٹھے گا حضرت مزنی فرمایا کرتے تھے احادیث کو اپنا مشغلہ بنا لے مقرب ہو جاؤ گے مقرب ہو جاؤ گے مکرب ہو جاؤ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ بے غفار قبیلے میں دعوت چلاتے رہے سارا غفار قبیلہ ایمان والا بن گیا پھر بخ نہیں کیا چھٹی نہیں ہے کہ بھئی چار مہینے لگا لیا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ نہیں یہ ساری عمر کا کام ہے جتنا بھی ہو سکے تھوڑا بہت کرنا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا ہے پھر بس نہیں کی ساتھ ایڈجسٹنٹ بنو اسلم کا قبیلہ تھا اس نے دین کی دعوت چلائی سارا بنو اسلم ایمان والا بن گیا خیبر کے موقع پہ یا اس سے پہلے دونوں قبائل کو لے آئے مدینہ سیدان علما فرماتے ہیں کہ اگر وہ کافلہ جو اتنا بڑا کافلہ تھا دو قبیلوں کا اس میں مرد تھے عورتیں تھیں کچھ لوگ سوار تھے کچھ پیدل تھے اتنے بڑے قافلے دو قافلے آئے اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاتے تو اہل مدینہ یہ سمجھ پاتے کہ مدینہ طیبہ پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے اتنے بڑے قافلے جب نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ سلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگاؤ خوش ہو یا اور فرمایا اے اللہ بنو غفار کی مقصیرت فرما اے اللہ بنو اسلم کی مقصیرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما نبی علیہ السلام کو اسلام دعا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ. نوجوان ہے اکثر آپ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں نوجوانوں نے دین کے کام کو کیا ہے مصب بن عمر کا دل بھی دار ارکم میں منور ہوا نبی علیہ السلام کی صحبت کے فرماتے ہیں کہ جب میں نے دار ارکم میں گیا اور نبی علیہ السلام نے اپنا کل مبارک میرے سینے پہ رکھا تو میں نے ایسی ٹھنڈک محسوس کی جیسے سمندر کی گہائی کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور میں اپنی خو... خوشی میں اپنی نصیر سے اچھل پڑا اور نبی علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھایا اب دل نورانی ہو گیا وہ مصحب بن عمیر جو ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو مدینہ کی نوجوان مکہ کی گلیوں سے تو نوجوان لڑکیوں کو گھروں میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصحف گزر گئے یہ قیمتی خوشبو جو ایک مطہب کے لا اور کوئی نہیں لگا سکتا تین سو چار سو گرم کا جوڑے جوڑا پہننے والے لیکن جب دل میں نور آ گیا تو ساری عشت عشرت چھوڑ دی حب مال بھی گیا اور حب جا بھی گیا اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت دل میں آ گئی سب کچھ لٹا دیا اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ یک دم رونے لگے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے سابق کی یا رسول اللہ وہ مذہب آ رہا ہے بچے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ وہ مذہب ہے جو تین سو درم کا جوڑا پہنتا تھا نبی علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں گواہ ہوں مذہب نے سب کچھ یہ تیرے لیے کیا تیری محبت میں کیا اس کے نبی کی محبت میں کیا بیتا. تو یہ تزکیہ تھا کل نورانی تھی بن امیر حج کا عمل تو ابراہیم علیہ اسلام کے زمانے سے جاری تھا تو قبیل کے لوگ آتے تھے کفار حج کرتے تھے طواف کرتے تھے لیکن ان کا اپنا طریقہ تھا ننگا طواف کرتے تھے تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے یہ ان کا انداز تھا تو پہلی بیت میں بارہ لوگ اہل مدینہ ایمان والے بنے اور شیطان جو ہے وہ اس کی چیخیں نکل گئی آدھی رات کو کہنے لگا کہ اے مکہ والو تم سو رہے ہو اور محمد اپنا کام کر گیا ہے وہ اٹھے اور دوڑے اور پھیل گئے لیکن وہ بارہ آدمی ان کو نہ ملے ان کو نبی علیہ سلاط والسلام نے مصب بن امیر کو ساتھ بھیجا کہ ان کو دین کی تعلیم دلاؤ جاؤ دین کی محنت کرو مدینہ نے ان بارہ کے استاد بنے مدینہ تجا گئے اسد بن را کے مہمان تھے ان کے باغ میں جو ہے رہتے تھے اور دونوں مل کر گشت کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے ان کی اسمبلیوں میں جاتے تھے ان کی بیٹھکوں میں جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے ان کی دعوت سے تین بڑے بڑے سردار ایمان والے بنے سعد ابن معاذ رضی اللہ سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ اور اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ تین بڑے بڑے سردار تھے جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار ایمان والے بن گئے تو اب ہمیں کس چیز کی انتظار ہے تو تھوک کے حساب سے اہل مدینہ دین میں داخل ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو مدینہ کی زمین ہجرت کے لیے ہموار ہو گئی اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا جب کبا سے آ رہے تھے ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارے مہمان بن جائیں اللہ کے نبی آپ سلم نے نہ کہا فرمایا کہ میری اتنی معمور ہے اس کو حکم ہے جہاں بیٹھی گی میں وہاں اس کا مہمان بنوں گا تو اے مسدین عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت تو پھر کیا سلا ملا جنگی عہد میں جھنڈا اقادر صاحب موجود تھے لیکن جھنڈا کس کو ملا مسد عمیر کو ملا اپنی زندگی لوٹا دی اور شہید ہو گئے بھائی دوست یہ کیا تھا کہ قلب نورانی تھا اور جو ہے تعلیم و تعلم کر رہے تھے دائی بن کر گئے اسلام کے پہلے سفیر مدینہ طیبان بن کر گئے اور دین کی دعوت چلائی اور قلب نورانی تھا بھائی دوستو مدینہ نے ہجرت کے لیے زمین ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ آن. ابو موسا نبی یمن سے آئے یمن سے نبی علیہ السلط اسلام کی صحبت میں بیٹھے کل رورانی ہو گیا پہلے ان بنے نبی علیہ السلام سے علم سیکھ رہے تھے واپس گئے یمن میں اور خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اکیلے نہیں آئے اٹھاون لوگوں کو اپنے ساتھ لے فکسٹی اس میں دو اس کے بھائی تھے ایک ابھی ایک ابو روحم رضی اللہ ہو اور ایک ابو بردر رضی اللہ عنہ. یہ دو ان کے بھائی تھے نبی علیہ اسلام دیکھ کر مسکرائے بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ ایسی صفت والے لوگ ہیں اشرکبیر والے شہرین میں سے ہیں ان کو کہا شعرین. اور یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے ان کی جماعت ہوتی ہے اور جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا توشہ ختم ہو جاتا ہے تو جس کے پاس جتنا ہوتا ہے سب اکٹھا کر لیتے ہیں اور صرف سب برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا میں ان میں سے ہوں اور یہ مجھ میں سے یہ امار دن یا رضی اللہ عمار ارکم کا طالب علم ہے وہاں نبی علیہ اسلام کی صحبت میں اس کا کل منور ہو گیا اس کا تجزیہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ آگ پہ لٹا رہے ہیں پانی میں غوتے دے رہے ہیں نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں آگ پہ لیتے ہوئے ہے کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اہل آسر صبر سرو صبر, صبر, صبر. تمہارے صبر کا بدلا جنت اور دعا بھی کہ اے اللہ اے آگ اے اللہ جس طرح تم نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے ٹھنڈا کیا ایسے تو امار کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے لیکن پھر کیا مقام ملا سستیا ہو گیا تھا مقام کیا ملا نبی علیہ اسلام نے فرمایا امار ایمان امار کی ہڈیوں تک میں گھسا ہوا ہے اور فرمایا امار میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جو میری دو آنکھوں اور ناک کے درمیان میں ہے یہ مقام ایسے نہیں ملا مقامات قربانیوں کے بعد ملتے ہیں اللہ کو مقامات ایسے نہیں ملے انہوں نے مجاہدے کیے سال ہر سال تک ہمارے حضرت کے یہ جو ہل کے مسل تھے نا یہ بالکل ختم ہو گئے تھے دس یوز ایٹراسی ہو گئی تھی دس یوز ایٹراسی فرمایا کرتے تھے جب میں احمد اللہ رحمتہ اللہ علیہ سے تربیت لے رہا تھا تو ایشا کی نماز کے بعد مراقبہ پھر دو رکعت نقل پھر مراقبہ پھر دو رکعت نقل پھر مراقبہ یہاں تک کے صوبوں کی آزان ہو جا مقامات ایسے نہیں ملتے ہیں ایسے مقامات نہیں ملتے ہیں اللہ ایسے نہیں ملتا ہے اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی اہل اللہ نے بڑی قربانیاں کی ہیں مجاہدات کیے ہیں آپ اور ہم سے تو آج جو شیخ ذکر بتاتا ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ آ جاتے ہیں کہ بھئی میرا سبق پورا ہو گیا ہے احمد اللہ علیہ رحمتہ اللہ کی ترتیب ہوتی تھی کہ کسی کو پاس نہیں ٹھہراتے تھے سبق دیتے تھے اور کہتے جاؤ مہینے کے بعد پھر آؤ پھر پوچھتے تھے سبق یاد ہے پکا کر لیے اگر پکا ہوتا تھا تو اگلا سبق دیتے تھے ورنہ کہتے تھے واپس جاؤ اسی کو پکاؤ صرف ہمارے حضرت ایسے تھے کیونکہ زیر خان سے لاہور پیدل چل کے گئے تھے کرایہ نہیں تھا تو فرمایا حضرت کہ میں تو مسکین آدمی ہوں میرے پاس تو کرایہ نہیں تھا تو خادم کو کہا کہ دو ٹائم کا کھانا میرے گھر سے اور اس کو چارپائی بھی دے دو غلام رسول کے لیے جو ہے دو وقت کا کھانا اور چارپائی اس کو دے دو تو جس نے احمد اللہ رحمت اللہ علیہ کا کھانا کھایا ہو تین مہینے تک چار مہینے تک اس کے کل میں کتنا نور ہوگا یہ حرام کا لکم احمد اللہ عور رحمت اللہ علیہ کے جس میں نے کیا تھا اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے ادنی لطیف رو دی الل اعلان فرمایا کرتے تھے چاول کا دانا میری ہتھیلی پر رکھ دیں بتا دوں گا حرام کا ہے یا حلال کا ہے تو منسا ابو موسا اشر دل دو سی رضی اللہ میں آخری واقعہ دوست قبیلے سے تھے دوست قبیلے سے آئے بہت بڑے شاعر تھے عرب فوریسٹ کے سرداروں کو پتا چلا کہ تو آ رہا ہے بہت بڑا شہر ہے اگر وہ ایمان والا بن گیا کنورٹ ہو گیا تو اس کی ساری شہری دین کے لیے استعمال ہوگی ہم جو پروگرام چل, چلا رہے وہ فلاپ ہو جائے گا تو اس کے آنر میں بڑا ڈنر دیا کھانا کیا اور پھر اس کو سمجھایا کہ آپ ایسے کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے اس کی بات میں مٹھاس ہے نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے اس کی بات نہیں سنی تو اس نے دونوں کانوں میں روئی چھوٹ دونوں کانوں میں روئی چھوٹ کہ نہ بات سنوں گا نہ اثر ہوگا آئے بیت اللہ میں طواب کیا طواف سے پارے ہوئے اللہ پاک کے قربان جاؤں ہدایت اس, اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہدایت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہ قدرت والا ہے قدیر ہے کسی کو زیادہ رسک دے دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو شفا دے دیتا ہے ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ڈاکٹر علاج کر دیتے ہیں لیکن صفا وہ کسی کو نہیں دیتے ہمارے حضرت خواجہ غلام حسن سہواگرام سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان, کی ان کا ایک بیٹا تھا عالم دین تھا ایک بیٹا تھا لیکن وہ مرغی کا مریض تھا ایپلیکسی کا تو ان کی اہلیہ کہتے تھے جی کہ دنیا جہان کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کسی کو آپ تعویذ دیتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ صاحب ان کو سیت دے دیتا ہے ہمارا ایک بیٹا ہے عالم دین ہے وہ بھی درگی کا مریض ہے تو وہ سرے میں جواب دیتے تھے وہ جو ہے وہ جو نہیں منگا وہ جو بادھا ہے وہ جو نہیں مانے گا وہ بادشاہ بے نیاد ہے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی نبی علیہ اسلام کے چچا سے نبی علیہ اسلام کو کندھا دیا چھ بے ابھی طالب میں تین سال ساتھ رہے وہ سوشل سوشل بائکانٹ برداشت کیا تین سال تک لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی نبی علیہ نے کہا میرے کان میں کلما پڑو لیکن قسمت میں ہدایت نہیں اور قربان جاؤں واسی کو ہی دے دی, دی جو سید سیدا کا قاتل تھا ہندا کو ہی دے دی اس نے سید اسودہ کا کلیجہ چبایا تھا اور سختہ پھر فرک دیا تھا واشی کو ہی دی اور جو ہے تو تفیل دو پھر رضی اللہ عنہ توفیل نے طواف کیا دن میں اللہ پاک نے وہی وہ دہت کی بات ہو رہی تھی اللہ پاک نے دن میں بات دی کہ سن لو میں بڑا دانے سور ہوں اتنا بڑا شہر ہوں سننے میں تیار جو اگر اچھی بات ہوگی تسلیم کر لوں گا ورنہ جو ہے انکار کر لوں گا کانوں سے وہ دونوں روئیاں نکالی نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے قرآن سنا قرآن تو مکناتی سے دلوں کو پھینکتا ہاں دل کا برتن جو ہے تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن اللہ کا کلام فوراً ایمان لے اور کہا کہ میں اپنے کی قبیلے کی طرف دائیں بن کے جا رہا ہوں. لمبا کی ہے مختصر گئے اپنے قبیلے میں دوست قبیلے میں دعوت چلائی اہلیہ ایمان لے آئی والد والدہ ایمان لے سارے قبیلے میں دعوت تو کو چلا کوئی بھی ایمان نہ لائے سوائے اپنے گھر کے افراد نبی علیہ اسلام کی خدمت میں واپس ہے. اے اللہ کے نبی دوست قبیلہ بڑا دل ہے پتھر دل والے بڑی دعوت دی میں نے لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں تم ان، آپ ان کے لیے بد دع نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو فیل کے قدموں کے نیچے تو زمین نکل کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی ابھی آکائے نامدار دعا مانگ گے اور یہ تباہ ہونے یہ تو نوح علیہ اسلام والی بات میں نے کر لی لیکن وہ رحمت العالمین عالمین سے فرمایا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت نصیب اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت نصیب اور کہا توفیل اب جاؤ اور حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بلاؤ توفیل دیا حکمت کے ساتھ بصیرت نبی علیہ اسلام کی دعا نبی علیہ اسلام کی توجہ ساتھ سارا دوست قبیلہ ایمان لے آیا اور سارے قبیلے کو لے کر جسے مرد عورتیں بچے بوڑھے سے مدینہ میں لے ان میں ایک ابو ہوا تھا تو یہ دعوت کا عمل کتنا کرتی ہے بھائی لوگ تو, تو ہم نے تینوں کام کرنے ہیں میں آپ سے دس بدتتا درخواست کروں گا اہل دعوت کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی دین کے شعبے ہیں اب کل جو ہے یہاں پہ جلسہ تھا وہ علماء علما مولانا سمجان صحیح غلام نبی شاہ صاحب جگوڑی والے اور مفتی سیف اللہ صاحب دار العلوم حکانیہ والے یہ حضرات آئے ہوئے تھے مولانا جو صدر امان صاحب کے بھی استاد ہیں نام زین سے نکل گئے انہوں نے بڑا چالیس کنال پہ کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں اتنا بڑا مدرسہ نہیں ہے تو یہ ایک قادر علمات عجیب عجیب انہوں نے بیانات کیے بات مجھ سے بھول گئی کہ کی. کس سلسلے میں بات کیا ہوئی تھی جی ہاں دن کے شعبے جگہ کل تو مفتی سیف اللہ صاحب نے ساری بات جہاد سے کی کہ وہ جو جہاد سے منکر ہے جہاد نہیں کرتا ہے جہاد کے بغیر ہمارا ایمان نہ مکمل ہے تو اس سے کون انکار کر سک کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کو انکریج تو کر سکتے ہیں مالی امداد تو ان کی کر سکتے ہیں تو یہ دنتی شعبے ہیں کسی کو ہم نے حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے اور باقی اللہ پاک کا سالت ہر ایک کے ساتھ جدا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو کم نہ سمجھو ہو سکتے وہ اللہ پاک یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھو کہ میں ناکارا ہوں وہ بڑا ہوا ہے مسلمان کو قیمتی سمجھو اس کے دل میں کلما ہے اور کرنے کی بڑی برکت ہے تو اس میں ایک ابو ہریا تھا تو یہ دعوت کا عمل کتنا قیمتی عمل ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابو ہریرا نے قربانی کے صوفہ کا طالب بن علم بنا رہی اللہ عنہ اور یہ جو ہے حدیث کی موٹی موٹی کتابیں ہاں صحیح بخاری فرمزی نسائی ابود موتا ہاں جتنی بھی حدیث کی کتابیں یہ کہاں سے آئیں ہیں ابو ہریرا کی قربانی سے اور جتنے محدثین قیامت تک آئیں گے ان سب کا کریڈٹ سواب کس کو جائے گا ابو ہریرا سے اور بحیرہ رضی نام کا سواب کس کو جائے گا دو تو یہ بزرگو بھائی دوستو یہ تینوں عمل نبی علیہ اللہ کے مدرسے میں بیاست ہو چکے تزکیا کا عمل خود بخود ہوتا تھا تعلیم و تعلم کا عمل سیکھنا سکھانا اور دعوت کا عمل چلتا تھا ابھی ہماری جو سفر ہوا ہالینڈ بلجیم اور پھر واپس آئے اور پھر سری لنکا گئے سری لنکا میں آخری گاؤں میں جہاں تشکیل تھی وہاں ایک خیب تھے آپ چونکہ ماشاء اللہ اہل تصوف ہیں اہل دعوت بھی ہیں تو اس ساتھی نے فرمایا کہ پچھلے سال ہماری ایک پیدل جماعت فائٹنگ ایریا میں چل رہی ایل سی سی جس کو کہتے ہیں تامل ناڈو والے جو کہتے ہیں کہ آدھا ملک ہمیں دے دو بدھ مت کی حکومت وہاں پہ ہماری بارڈر پہ جماعت چل رہی تھی بڑی قربانی والی جماعت سے. تو کہتے ہیں ایک دن ایک بدھ مت کا فوجی ایمان لے آیا جماعت کے ہاتھوں سے ایمان والا بن گیا اس رات کہتے ہیں ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ ساری جماعت بیت اللہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور احرام میں ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تین گھنٹے تک بیان اور جو یعنی سزائے بیان کیے یعنی انسان حیران ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کانوں نے سنا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ دماغ میں ان کا دل میں ان کا خیال بگڑا ہے ایسی ایسی نعمتیں فرمایا اللہ پاک نے مولانا ضیا رحمۃ اللہ علیہ سے کام کی تجدید کروائی دعوت کے کام مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ اس کام کا تعارف ہوا مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں یہ کام ساری دنیا میں پھیل گیا اور اب مولانا صاحب کا دور ہے اس میں چھانتی ہوگی اس سلسلے میں میں ایک گزارش کرتا ہوں میں خود بھی بڑا کمزور ہوں کہ صرف قربانی سے صرف نکلنے سے کام نہیں بنے گا ایمان قلب کا نورانی ہونا اور اخلاق حمیدہ کا آنا صحابہ تو کہتے تھے کہ کون مثلنا ہماری طرح ہو جاؤ ہماری طرح ہو جاؤ صحابہ جیسے اخلاق اللہ پاک کہتے ہیں تخلقوب اخلاقی الله اور پھر اللہ پاک اپنے محبوب کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں ان نقلا اعلی خلوق ادیم صاحبہ نے نبیر اسلام سے اخلاق سیکھے آپ کے صحابہ کے قلوب منور سے اخلاق حدیثت سے مالا مال سے فتح عامال بھری پڑی ہے صحابہ کے عثار ہمدردی قربانی تقوی عنابت توبہ ایک عورت سے زنا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے نبی مجھے فاک کرو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر گر جائے اور فاجر اور فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھ تھی اور اڑا بھی تو کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کرو کیونکہ جہنم پہ یقین ہے کہ جہنم کے عذابات ہمیشہ ہمیشہ کینی ہیں ان کو یقین ہے صاحبہ کا یقین تھا نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ دو کا تذکرہ کر رہے تھے فرمائیں جہنم کا ایک پتھر اوہ پہاڑ سے بڑا ہے ایک صحابی سن کر بے ہو گیا صحابہ سمجھے فوت ہو گیا نبی علیہ السلام نے کل پہ حاضر رکھا کہ نہیں ابھی نہیں تو صاحبہ نے پوچھا پھر وہ فوت ہو گیا ندی علیہ اسلام نے کہ جنت میں چلا گیا تو صاحبہ نے پوچھا سب کے لیے ہی ایسے، سب کے لیے ایسے سب کے لیے ایسے ہے تو یہ اخلاق حمیدہ کیسے آئیں گے جب قلب نورانی ہوگا اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو شیخ ہمیں ذکر بتاتا ہے اس کی باقاعدگی کرے عمل میں دوام اللہ کو بہت پسند ہے شیخ کو اندازہ ہو جاتا ہے جتنا ذکر جس کو بتاتا ہے وہ کم از کم اس میں کمی نہ ہو اگر ایک دن نامہ ہو جائے تو دوسرے دن اس کی کدا کریں ڈبل کریں اللہ پاک کو وہ عمل پسند ہے جس میں دمام ہو ہوگا قرآن کی تلاوت بے شک ایک پاؤ کریں ویسے تو کم از کم نادرا خان کو ایک پارا کرنا چاہیے لیکن اگر ہمیں ایک مصروفیات ہیں کم از کم ایک پاؤ کریں ویسے روزانہ کریں تحجت کینے اپنے بے شک دو رکھا پڑے لیکن روزانہ پڑے کوشش کریں تو عمل وہ پسند ہے جس میں دوام ہو تو شیخ نے جو ذکر بتایا ہے اس کو باقاعدگی سے کرے اور یہ نہیں ہے کہ یہ تو تین مصنون تجزیہات مطنوع جو ہمارے حضرات بتاتے رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا اللہ کا وری بن کر مرے گا اہتمام سے جو کرے گا جیسے ذکر کے آداد ہیں فضائل کے استغار کے ساتھ یتیم کی قوت کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے ہمارے اگر فاضر عثمان دامانی رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ جو سالک روزانہ بارہ ہزار مرتبہ اللہ اللہ کہتا ہے وہ سی سے کاٹے بن جاتا ہے اس کی بات تلوار کی طرح کاٹتی ہے جو بات وہ زبان سے نکالتا ہے اللہ اس کو پوری کرتا کیونکہ وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا ہے اللہ کی زبان سے بولتے ہے اللہ کی زبان نہیں وہ منزہ اور مبرہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں یہ تو حدیث کتنی ہے تو اللہ کے نام کی بڑی برکات ہیں بہت زیادہ برکات ہیں حضرت ماہدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک رئیس تھا پہلے زمانے میں اٹیک بات نہیں ہوتے تھے تو خرجے میں پیشاب کمرے میں کرتے تھے کسی برتن میں تو وہ رئیس تھا وہ بلور کا برتن لایا پیشاب کرنے کے لیے اسی دن لایا تھا اور اسی دن اس نے جو ہے اللہ والے کا کھانا کیا اس کے ساتھ مریدین بھی تھے تو اللہ والا آیا رئیس نے کھانا کھلایا مریدین بھی تھے اسی برتن میں جتنے اس نے رات کو پیشاب کرنا تھا بلور کا برتن اس نے اس نے فروٹ رکھا تو جب اللہ والوں نے اس فروٹ کو اس برتن پہ کھا لیا اس کے بعد وہ برتن ٹوٹ گیا خود بخود تھا ٹوٹ گیا تو مریدین نے شیخ سے پوچھا کہ وہ برتن کیوں ٹوٹ گیا اور اس سے کیا آواز نکلی تو شیخ نے کہا اللہ والوں کی انسائٹ ہوتی ہے عالم الغیب تو اللہ ہے لیکن کبھی کبھی اللہ پاک جو ہے الہام کے ذریعے اس پہ ہمارا یقین ہے نبی پہ وہی آتی موجرا جو ہے وہ حق اور سچ ہے اس کے نبی علیہ السلام کی امتی سے اگر ایسا ظہور ہو جائے اس کو قرآمت کہتے ہیں تو ان پہ ہمارا یقین ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مجدد الفسانی ضرور کہتے ہیں کہ جب اللہ والا خالق اللہ, اللہ کہتا ہے نا اللہ کے نام کی بڑی برکات ہیں تو پھر مبشرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اچھے اچھے خواب آتے ہیں وہ جو ہے امتخاب کی حالت میں ہوتا ہے دل میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے خواب آتے ہیں اچھے اچھے اور تو حضرت مجد لکھتے ہیں کہ اچھے سے خواب یہ مواجید اور یہ حالات جو ہے نا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے مقصد ہمارا اللہ ہے مقصود من تو محبت و ہمارے ست خود مقصود ہمارا اللہ ہے معبود ہمارا اللہ ہے اگر خواب اچھے آ جائیں مبشرات ہوں کرامات ہوں اس لیے تبلیغ میں بھی کہتے ہیں کہ کرامات مت بیان کرو مولانا لیا سے اللہ علیہ کیا ہے سب سے کرامت ظاہر نہیں ہوگی پھر لوگ تبلیغ کا کام نہیں کریں گے ایسے جو عہد اللہ ہیں اللہ کرنے والے ہیں سب سے کرامت کا ظہور نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہے اس اسے ایک واقعہ واقعہ سے واقعہ نکلتا ہے حضرت دو محمد کندہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایک کرامت کی بات یاد آ گئی ایک دوست محمد کندہاری رحمتہ اللہ علیہ گرمیوں میں جو ہے کندہار چلے جاتے تھے سردیوں میں وہ چوتھوان میں جہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا وہاں اللہ اللہ سکھاتے تھے لوگوں تو گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا کافلہ چل پڑا تو یہ دانافر کے علاقے سے یہ رستہ جاتا ہے افغانستان کو تو چھوٹی سڑک تھی کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو وہ سڑک بلاک ہو گئی تو حضرات نے خیمے لگا لیے تو حضرت کا ایک خلیفہ تھا ملاقاتار اس کا نام تھا ملاقات تو خیر ہے وہ انتظار کرنے لگے کہ کوئی مشینری آئے گی اور پھر اسکوٹ آئے گی تو بڑا مسئلہ ہے خیمے لگا لیے تو حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد کچھ پوری دھین آ کہ حضرت پہاڑ تھوڑا سا سرج گیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے کہ پہاڑ اور بھی سورج گیا ہے تو دوسروں لگتا ہے حالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ملاقاتار کا پتا کرو پتہ کیا وہ نہیں تھا مجمین بڑا ڈھونڈا اس کو آخر جا کے پہاڑ کی دامن میں دہ کے نیچے وہ مراقب تھا اور وہ چٹان سے توجہ دار رہا تھا اور اس توجہ سے چٹان جو ہے نا ہل رہا تھا تو آج دوست محمد قنداری نے بلایا اور خوب ڈانکا کہ اچھا ہم نے آپ کو خلافت اتنی دیے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر کل کسی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوگا تو پھر لوگ اللہ, اللہ کرنا چھوڑ نہیں دے بڑی دین نہیں بنیا پھر اللہ چھوٹ اللہ تو اللہ کے نام کی بڑی برکات ہے تو شیخ نے کہا کہ برتن اس لیے ٹوٹا کہ شیخ رئیس نے یہ برتن پیشاب کے لیے کھڑے کس میں پیشاب کرے گا تو اللہ والے نے جب اس برتن سے کھایا تو اگر اس کے بعد اس برتن میں پیشاب ہو جاتا تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو جاتی اس لیے یہ برتن ٹوٹے اور برتن سے یہ آواز نکلا کہ جیسے اگر اس برتن میں پیشاب ہو جاتا تو یہ برتن گندا ہو جاتا کیونکہ اس میں سے اللہ والوں نے کھا لیا ہے تو جس دل میں اللہ آ اس میں دنیا کو بسانا دل کو گندہ کرنا ہے دنیا کو بسانا دل کو گندا کرنا ہے تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ اخلاق حمیدہ جو ہیں یہ جب دل نورانی ہوگا تو آئیں گے اخلاق حمیدہ تتوہ آئے گا عنابت آئے گی سازگی آئے گی ہب ماں اور ہب جا نکلے گا جیسے صحابہ تھے عبد الرحمان بھی نہ اٹھ پاتے مارکیٹیں تھیں اس زمانے میں مارکیٹیں تھیں لیکن مال اللہ کے راستے میں ایسے بھیٹاتے تھے کئی واقعات کے آتے ہیں وقت کافی ہوگیا تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چونکہ نبی علیہ جلات السلام کے مدرسے سے یہ تینوں عمل بیک وقت چلتے تھے اور سارے دین کے شعبے ہیں ہم نے سب کی جو ہے خیال رکھنا ہے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں میں اہم اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ عالم دین ہے مثال کے طور پر علوما کرام ہے کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے تبلیغ والے بہت سازے لوگ ہوتے ہیں چار مہینے لگا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو عالم دین تو مثال کے طور پہ حالانکہ ان کی کمزوری ہے یہ بیچارے بیمار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ کہاں سے ایسے جیسے ابھی تعلیم میں ہم نے سنا حضرت امداد اللہ معاجر مکی حضرت خلیل پوری رحمت اللہ رخ تو سب زیادہ انکار کر سکتے ہیں تو یہ نور ان کے دل میں آیا تو پھر جو ہے یہ دعوت کا کام انہوں نے ان سے لیا اگر نور نہ ہوتا تو اللہ پاک ان سے دعوت کا کام کیسے لیتا تو اس لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنی مریدین کو کم از کم مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے یہاں سے تجزیہ کرتے رہیں گے اور دعوت کا اپنا نور ہے دعوت کا اپنا نور ہے اذکار کا اپنا نور ہے اللہ کے نام کا ایک دفعہ جو اللہ کہے گا اللہ خرابہ نور ہے تو ایک دفعہ اللہ کہنے سے دل میں کتنا نور ہے ایک دفعہ نبزیت بات کرنے سے لا الہ الا اللہ حدیظ میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا نور سے بھر جاتا ہے تو جو ہزاروں میں اور سینکڑوں میں روزانہ اللہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل میں کتنا نور آئے گا آپ اندازہ لگا لیں تو دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم نے جو ہے سارے کام کرنے ہیں دعا تو کرنی ہے احمد اللہ کے لیے بھی دعا کریں دعا کے بڑے اثرات ہیں اور دعا میں کنجوسی نہ کریں ساری امت کے لیے دعا کریں علماء کے لیے علماء ہد کے لیے احد اللہ کے لیے قیام کی سرپرت کی ہمارے سروں کے اوپر قائم رہے اور اس ثواب سب بہت اہتمام کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ شاء آپ خود محسوس کریں گے ذکر شروع کرنے سے پہلے اشار ثواب ضرور کیا کریں اس لیے میں اہل دعوت کو کہتا ہوں کہ ذکر کرنے سے پہلے اشار ثواب کریں اور اس میں مولانا اجیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نام ضرور لیں ان کی توجہات آپ کے ساتھ شامل ہوں گی آپ کی دعوت میں جان آئے تو یہ قلب نورانی ہوگا دعوت دا. کا اپنا نور ہے ذکر کا اپنا نور ہے قرآن کی تلاوت سب سے بڑا نور ہے اللہ کا کلام ہے اس کا کتنا نور ہے قرآن کا اپنا نور ہے حدیث کا اپنا نور ہے حضرت عبد الحدیز دباغ رحمت اللہ علیہ جو ہے محسوس کر لیتے تھے کہ یہ قرآن کا نور ہے یہ حدیث کا اپنا نور ہے بتاتے تھے یہ قرآن کا نور ہے اور نبی علیہ السلام نے جو چوبیس کی دعائیں بتائی ان کا اہتمام کرنا اتنی برکات ہیں اتنا نور ہے کہ اس نور کی برکت سے جو ہے آپ کے سب کچھ میں برکت ہوگا فرمایا جیسے واقع آتا ہے کہ ایک صحابی کو نبی آئے کہ اے اللہ کے نبی میں مقروض ہو گیا ہوں تنگی ہو گئی ہے کہا جب گھر میں جاؤ سلام کرو پورے اخلاص کرو پورے اخلاق کرو چند دن کے بعد آئے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بینک میں اکاؤنٹ زیادہ ہو گیا قرضہ بھی اتر گیا تو جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے اللہ پاک حفاظت کرے گا تو نور جو ہے دعوت سے گا جو ہمارے اذکار ہیں جتنا زیادہ جو ذکر کرے گا حضرت احمد علی اللہ عوری رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ساڑھے دس لاکھ ذکر کرتے تھے ساڑھے دس لاکھ کیسے ہوتا تھا اللہ والوں کے سب کچھ میں برکت ہوتی ہے ان کے مال میں برکت ان کے رزق میں برکت ان کے اوقات میں برکت ساڑھے دس لاکھ ذکر چوبیس گھنٹے میں کیسے ممکن ہے لیکن وقت جو ہے یہ بھی اللہ پاک کے قبضے میں ہے برکت کا نام اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں نبی علیہ سلاۃ وسلام کے کئی موجلات ہیں جس میں برکت ہمارے سامنے تو اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں تو اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام کے مدرسے میں یہ تینوں عمل بیکپٹ کرتے ہیں دعوت کا عمل تزکیے کا عمل اور تعلیم و تعلم کا عمل تو انشاءاللہ اس کے خط کے ہم اس کے ارادے کریں کہ ہم نے تینوں کام کرنے ہیں اور دعوت کے ساتھ جب میں اہل دعوت کو ہی کہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ تین تجزیہ جو بتاتے ہیں نا یہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں جیسے ذکر کا حق ہے کہ بیٹھ جاؤ ہاں یہ اضرا تو دعوت میں اتنے شنازی دعوت ہیں کہ بیٹھ سکتے نہیں ہاں بس دعوت ہی چلاتے ہیں تھوڑا بیٹھنا بیٹھنا باوجود ہو کر ذکر کے آزاد کے ساتھ فضائل کی افتدا کے ساتھ یقین کی قوت کے ساتھ جب ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا تو یہ جو ہے تین تجزیاتی میرے تو خیال ہے کوئی پانچ دس فیصد صحیح معنوں میں کرتے ہوں گے چلتے پھرتے اور جو ذکر کے آداب ہیں اگر یہ بھی کرے نا تو اللہ کے ولی ہو کر مریں گے پھر اس کے برکات دیکھیں گے کیونکہ ذکر سے نور آئے گا نور سے اخلاق حمید آئیں گے لوگ تو ہمارے بیانوں کو نہیں دیکھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوگ تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جوتا کیسے رکھتا ہے مسجد میں کیسے جماعت والے رہتے ہیں ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متنفر ہو جاتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے تو یہ اخلاق حمیدہ اس وقت آئیں گے جب دن میں نور آئے گا اور دن میں نور آئے گا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے پہ اہم اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے تو اس لیے اہل دعوت خوب دن کا کام کریں اہم اللہ کی صحبت میں بیٹھیں اور تین تجبیات جو ہے تھوڑے ہیں جتنا ذکر شیخ بتایا جو ہے اور عید اہتمام کریں اللہ پاک آفرات دے ڈاکٹر صاحب کو میں بہت مشکور ہوں کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے ماشاءاللہ اللہ اور تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کیونکہ اصل میں باتیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے وہ زیر زمین چلے گئے ہیں وہ عشق کا زمانہ ہوتا تھا اخلاص ہوتا تھا ابھی جو ہے ہم بہت کمزور ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ اور یہ جو ہے کسی کی کمال نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتے اللہ پاک جسے جس کام لے لے اب مولانا اشرف صاحب کے کئی مریدین ہوں گے ڈاکٹر سفیدہ سے اللہ پاک کام لے رہے جسے جس اللہ پاک کام لے لے یہ تو اللہ پاک کی بہن ہے مریدین لاکھوں ہوتے ہیں ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ایک آخر اللہ پاک کام لیتا ہے تو یہ تو اللہ پاک جسے جس چاہے کام لے لیتے ہیں تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ان اللہ اب جو ہے آہستہ آہستہ بلکہ ہمارے تو انڈیا کے جتنے حضرات ہیں اور ہمارے دیوبنگ کے سارے حضرات اہل نسبت تھے سارے کے سارے حضرات ایک دیوبنگ کا عالم ایسے نہیں ہوگا جو ساحل نسبت سارے میں کسی کے سامنے جو ہے نا اپنے گھٹنے پھینکے تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رمت اللہ رہے کتنے اہل علم تھے ڈیڑھ سو سفے کا مطالعہ ہر رات کرتے تھے لیکن جب ان سے فارغ ہوئے حضرت سیر احمد گنگوئی کی خدمت میں روزانہ ہوئے اور سلوک کے مناظر کو طے تو ہمارے حضرات تو سارے جو ہے مولانا ریاست رحمتہ اللہ علیہ جب وہ کہتے ہیں دعوتی سفر سے آ جاتے تھے تو باقاعدہ جو ہے تخلیح میں چلے جاتے تھے میں اور مراکبات کرتے تھے اثکار کا اہتمام کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھئی یہ جب جو ہمارا اختلاط ہوتا ہے اختلاط اختلاط ہوتا ہے ہمارا اختلاط ہوتا ہے تو اس سے یہ ٹورفک ہے ان کے اثرات بھی ہمارے سلوک پہ پڑتے ہیں تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں جو ہے خصوصی جو کی طرف توجہ کرتا ہوں مراد بات کرتا ہوں تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہماری دعوت میں نہیں آئے گی اور ہماری دعوت خصوصی ہوگی اور یہ ختنے کا بائک بن سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم نے جو ہے خوب اثکار بھی کرنے ہیں اللہ والوں کی صوبت میں بیٹھنا ہے دعوت کا کام بھی کرنا ہے علماء کی خدمت میں بیٹھنا ہے جہاد والوں کو بھی انکرج کرنا ہے کیونکہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے انشاءاللہ اللہ آخر میں تو یہ بات ہو اور جیسے احادیث میں آتا ہے اب سفر اس کی طرف جا رہا ہے علامات آ رہے ہیں ان شاء تو ان کی خدمت میں ہم دعا کریں دعا کا بڑا وہ ہے اور دعا کا سب سے فائدہ حدیث میں آتا ہے نا جو دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ پاکچہ اس کو دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے مانگتے تو ہم اہل اللہ کے لیے دعا کریں علما حق کے لیے دعا کریں ہاں مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں ان کی عزت اور آبرو کے لئے اپنی مساجد کے لیے اپنی مراکز کے لیے اپنے خانداہوں کے لیے دعا کریں کیونکہ حالات ایسے ہیں اور دعا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی اللہ پاک جو ہے ساری امت کو قبول فرے اور ساری امت کو ہدایت نتی فرے تو آخرا الحمد للہ رد جانتے <سؤال> ہیں <سؤال> سے لے کر ہم کہتے ہیں اس کے بعد اس کو سماو اور دیکھ یہ نظر یاد کر ہوتا ہے زمان زمان قال ہوں قال ہوتا ہے او ان تصما مولا تی ہے یہ بھی یاد ہے ہوتا ہے زمان قال لو Rے سجعل کا مجتم её ہے کا بات باتت من المفید اور اور قivil價وں کو ذا اور اختر بات سجعلんと کو بہتر ہو اگر آتا ہے حضرت علامہ اقبال نے قالو صدا دی ہے بہت خوب او باز معنی دوارات یہ مارے سے وہاں تو رات کو جا سکتا ہے دیکھو تو تک ہوا ہے تو کیا جا سکتا ہے تو کہا ہے تو اس میں میں ہوتا ہے جو نے نہیں بنایا ہے اس ہے میں بولا ہے دارت سابر جاندیا ہم مجھے مجھے تاریخ کیا جائے سانت اطلقی تاریخ میں جب اول ہے یہ تاریخ میں جب اول تک لائے نہ تک سیسے تک مارک یہ اللہ تبارک مارک اور آنکھ اس مام لائے سانت اکر وام جاور کی رہیت سو جاور سرکتنا ہے تاریخیے اپنا سب میں اور، سند شکر ہے جاتی ڈیاو و نہیں ہے پیراہ صحیحت کے لیٹھ اور اس mouth писائے پہلے جب چان برہرانی کے لئے ان کا چوانٹ بہتا ہے soul تالیسیت shared اسے اس منہ таی ان کی طرح حلال evne vitrikر نے کوئیت الا رحمہ کہ ان کی بھلاو اور tätä یہ تو اگلی رحمہ باگر پس ہاموف Ärامیتھ� کے قائмہ اچھی est spat ہاتے ہوں کوالیک جنائے ہیں اور یہ اور چانسی جبان کھاتے ہیں ہیں مجھے دکھائیں اس کا خانتہ کیا ہے اس کوالیک آرے جاتے ہیں ساتھ سے ستاڑ دکھائیں اہم بات آت کے اس کوالیک آرے جاتا ہے ساتھ آرہا ہے ساتھ اکرام ادھالا بہتا پہلے انجا کو بھی اس کا نام ہمارے 관타 جو ایک انزادی جاودی ہے تک اضراب دا کو پر استدعا ہے کہ ایک اصل اس لیے کہ لاکینال میں جہاں आवाज اثر نہ دوار کرتا ہے اتنا جو بستر کو بنتے دوروں اور سے وہاں سے بھی سنو بڑے لگا دھیان کو قران کا ابا کو قران سے ہوا تو ہاں ہم نے جو چیزیں بتائی تھیں کہ سب کے حوالے سے جو حوالے سے کالج سٹارٹ کرنے کے لیے تو چیز حوالے اور یہ تمہاری بس حساب بڑا فرق ہے سب کے حوالے سے تو اس کوئی پر آیا ہے کیا تو کہ آنکھیں چیزیں کیا ہے کوئی تائید نہ ہوئی تائید تو دوسرے کو سے ہوا ہے بات کی کسی لوگ بات کی کسی لوگ محبت ہو رہا ہے آنکھیں آپ کو کہ کیا سنگید मेरा बहुत से काम आजी हूं मेरा दोस्त क्यों बात पर बोले कर मैं باہرین دیر کوئی سے اوپا تاریخ اور مبور کے بھی اگر بڑھانے سے مجھے چاہتا پاہ بیماروں کے لئے اور وہ ڈاکٹر میں آتا ہے کہ آپ کا سرسلی پورٹر تاریخ نشاہ پورٹر باہرین سے کرا رہا یہ وہ داختہ کہ راکوہ میں جائنوں کے خریبات کو جس کسی بار تو پاکستان کی سوڈائیہ سے پیارا موکت اپلان کی 4 4 6 بلے جیسے پیروں سے چلانے سا اور منجہ پروا کالج کا بلے سے پروا کالج کا حاضرین نے تو اس بڑے پاس تو وہاں سے فرمان والے کو વિકાસ دے دیا ہے بھی ضروری ہے کریں ہے کہ انگیز سوز آر ہو گئی اور ہماری مجھے صاحب قریب سنگیز میں ایک اے دور ہی بڑا آنگی سوچیہ تو اکیس کا ماری کنیوں کو دلائیا انہوں نے کہا میں کہ وہ باپ اپنے تائیس کا پر ہم کو ان ہے پہر ہم وہ بیمار وقت وہاں ایک عبار وقت ہم نے شکل کی بیمار کے جو زیادہ مجھے اپنا اچھے حجمان سے بڑھو دیا اور ساتھ اگر تخاف کی جاتا ہے نہیں تو ہمارا قدرت کے کے ہمارے لوگوں کا یہ بیان ہے سبحان اللہ جب ان لوگوں کو جادو وغیرہ میں تو تاریخ کیتا رہا ہے ہمدار مےوانے کے سالے ناموں پر بن گئے اور ہمارے پوری طاقت ہمارے جو ہے جو لوگ اور اس لنکا بھی کہ ہمارے جو وہاں ہے اللہ کی دعا مجھے یہ ڈاکٹر بات ہے میں تو ہے آن ہو مسلم کو تیس تصویر تشکیل کیا ہے ہے تو تو کچھ پر کام کا نہیں ہے اس سے آرام نہیں ہو رہا ہے اپ یہ ہمارے نو دنوں دے دنیا ہے اورგანიზनइजिंग बेकार نظر خاطر سے نو سے باہر ہے تو یہ بات سامنے پر ساری بات کو اٹھا کے لیے کوایا ہے نا الارم ہے نا میں تھا اس کے بعد وہ ہاں وہ وہ میرے کو نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کے دلیل میں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں حال کے کہتے ہیں صدا کو کو میں نے کہا کہ تم ان کو دے دو گے اور اور تمہارے سے میں وہاں سے جب پتلا رسی کا सरकार के लोगों द्वारा वाणिज्यिक अदालत और फंडोरा के प्रतिनिधित्व द्वारा ہائے ماہ صدر فکس الوری بارینے بارے کی چیز کا اور بانٹ سکتے ہیں تو میں بڑے بڑے دکان کام کرتے ہیں تو ان میں غذا غذا میں چار لائک خاطر ڈالوں وہ دے سکتے ہیں ایک فون دینی ہے ہمیں ماہ بات کے لحاظ ہے بھائی یہ تو کبھی ذہنی متلی نہیں ہوتی ہے تھا گا کا کھانا نہیں تھا میں کہا تو انہوں نے ایسے مصالحہ نہیں سے پتہ کوئی کوโดلے کھانا کھانے دیا اور اماں حاجی نے تو دیا دیا میں نے کہا میں میں تو کچھ اور تھا یہ کہہ رہا ہے وہ بننے کالیں دنیا کو کہ راستے میں نارو دیتی ہے جانے یہ حال ہوا بھی تو بارہ کی چیز پوری نہیں ہو رہی ہے اتنا حوالہ میں یہ بات میں <so> ہزار میں ماں ویرا دین کرے اور بعد جیے وہ 말미암아 کرنے کے لیے چار کرے میں اندر رکھ کے ہمیں 말미암아 اور دوبارہ نہیں ہے ہاتھ so نہیں और प्रेम ने हाथ आशीर्वाद मुझे फिर से गले लगाने के लिए इससे मुझे अनुरोध करने के लिए और यह बात बताएं आपको मुझे आयु के और आपसे मनाया और ऐसे मान जाओ माने नहीं कहना और जाओ तो आज शाम को आपका हमारे साथ तो हम ने Educat znajäیر vr simul t�� کھڑا جا Interd員 ین کھول چھوٹ آپ readers سیров stage بھی ph Robin 1500 Justice shaking snow Mazkiany push� and one to return to the previous 7. یعنی یعنی کہ سارے رہنیں کے ہے پیارا کاตรา کے طریقے مارے اللہ نے کہا کہ اپ اپ ہے۔ محمد علی نے یہاں کہا بس اور بس ٹھیک اور میں ڈر یہ نہیں ہم اپ اخراج سے نہیں محمد علی نے بیٹھا پڑا ستاپنے پڑا کہ پیارنا کرنا ہے جن کے تاہرانا اور کہنے لیاں سن جانے ہیں تمہیں سارا دھان ہوئے ہیں جانتا تو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتا ہے آپ کو سنویں اور سنویں کنیوں کے ساتھ ہے tells my cousin eh دو تینا میدان دینا کام کرتے ہیں ایک بجے تک لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں واٹر سے باروں میں میں جاتا ہوں وہاں سے دراصل باقی ہے کہ یہ بات کریں گے۔ یہ ایک ٹیم کے فاور دے۔ اس کا کے طریقے پر بھی کے ہاتھ سننا سیکھو۔ معاملات اور تحریر تاریخ सुरक्षा निर्देशिका है कि आप लिहाकर खुदुस्ती क्षेत्र में झील को फैलाने का काम किया। मुझे दर्ज बाजार और आपका बाजार और अह हेकलेगुन को आपका खाता और खद्रपुरेश का खाता यह आप डायरेक्ट आपका सचिव कॉलेज का अलाई से नुकसान नहीं हो पाए। आपसे कारण का निराकार के सारे रास्ते दोबारा حا کو پریتو بالیہ سیری اواز کی طرف توجہ کی جاتی اس کو سمجھا تو نے اور اس کا جواب دینا participatory ہے اور اس بارے میں بیان وہ کرے گا اور جواتنی مجھے تو دے رہا ہے اور تمام جو جوڈے ہیں ان کے دو دو میں ڈالیں ہیں ہیں بڑے ہرสาร تو صرف اरेज کرے گا دو پرسنل دے دیا اور دوسری چیزیں وہ مضے میں لے گئے ہیں تفصیل دوسری مضے تو مضے مضے میں جلدی سارے طریقے سے اللہ بارک اللہ ہیں۔ دیکھ سکتے ہو ہر طریقے کو مصطرات کو جو دیوانہ دے۔ اور اس یہ ہے۔ میں یہاں پر علاج سے گئے پرانے والا <سؤال> آدمی بتایا گیا تھا یہ تھا نا کہ وہ اعظم سیدہ وہ تھا تب وہ عریض مصور تھا نہیں تھا دیکھو یہ رہا وہ بات نہیںرا بنا کے اور مکمل آدمی کے, کے شعبہ سرگر نہ جائے ہے جالے تو لرنے جان بازار اور وہاں کو بھی کرنی اور کہارہ بنائے ابتدائیات کے ساتھ اور اس کو وہ بڑے بڑے سینوں سے حال میں اور تو کرنا پڑے میں اب وہاں سامنے لوگوں کا بھی نصر کرایا ہوا تھا وہ لوگوں اور نو کے لائٹ کے ریگولیشنز دے سے جائے گا تو کیوں؟ کوئی بات۔ کوئی بات۔ ہمارا پورا پورا پورا پہلا ایک موشن ہے کہ اس میں ہمارا اثر تھا اس کے حوالے کہ جب غالبو کا ہے تو پہلے یہ کھل آئے اور آگے سے یہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے پھر میں وعدہ ہے سچ کیا وعدہ نے سچ کیا تو اللہ اپنا تو یاد ہے یہ کیسے کیا میں بدلنا ہے کہ کے بجائے تو میں مکانیں مکانیں ہے پھر بچے پر ہم تین بڑی باروں کو Um um Se ele quer tomar o gol, por um jeito ele pode... Tá, tá, tá, tá. Não tem que tomar o gol. Se ele quer de terra. Pode pegar a ferreira, tem que یو وقت کا جو سب ہم اپنے